اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنی دولت خانہ سے برامد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر کام کرتے اور اللہ سنتا جانتا ہے